نا جاری و ساری ہے اس ماہ منور میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبد مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت اشہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ رحمان کا ارس پاک منایا جاتا ہے 25 سفر المظفر کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو مدنی چینل خو فیضان اعلی حضرت کو عام کر رہا ہے اور میں حاضر ہوا ہوں اعلی حضرت کے اعلی اور صاف کا تذکرہ لے کر اعلی حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اعلیٰ اور صاف عطا فرمائے تھے سبحان اللہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے متقی بھی تھے شان استخنا کیا کہنا دنیا سے بے رغبتی جود و سخاوت مرحبا شفقت کو تو خیر خائی ایسی کہ مدینہ مدینہ اور بوجھ آجی اور ان ساری اتنا بلند مقام کہ مجدد اسلام مگر آجزی انکساری ساری فرماتے حافظ قرآن ہیں آپ مفتی صاحب ہیں آپ مصنف ہیں اور آپ علماء اور اولیاء اور مفتیوں کی اولاد میں سے ہیں آپ کے شہزادے بھی مفتی ہیں مگر آجزی اور انکساری کی کیا آپ پہ کریں اور آپ کی حیات پاک بہت ہی سادہ یہ بھی ایک وصف ہے وہ کہتے نا کہ حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی منصب شہرت ملتا ہے منصب ملتا ہے شہرت ملتی ہے تو پھر نخرے بھی کرتے ہیں بعض لوگ مگر قربان جائیے میرے آقا اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ پر آپ بہت سادہ طبیعت تھے اچھا پھر آپ موقع کی مناسبت سے خوش طبعی بھی فرماتے تھے اللہ کی ذات پر توکل بھی خوب تھا آپ کا سینا حصد سے پاک تھا اشار کا مظاہرہ بھی فرماتے بہادر بھی تھے اللہ تعالی نے قوت حافظہ بھی خوب عطا فرمایا ایک ماہ میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا صبر والے تھے میرے رضا حق گوئی کرنے والے تھے میرے رضا اور موقع کی مناسبت سے جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے انفرادی کوشش فرماتے تو سمجھانے کا انداز آپ کا بہت دل خوشاؤ دل ربا ہوتا اللہ کے لیے محبت فرماتے تھے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی فرماتے تھے اللہ حضرت کو اللہ تعالی نے بہت اعلی و عطا فرمائی آپ کے اعلیٰ وصاف میں ایک وصف یہ تھا کہ آپ اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار بہت تھے بچے تو ابا اب ابا امی امی کرتے ہی ہیں مگر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں کوئی منصب مل جاتا ہے اپنا گھر بس جاتا ہے دولت ہاتھ آ جاتی ہے شہرت ملتی ہے تو عام طور پر ماں باپ کو پوچھتے نہیں پھر وہ اطاعت وہ جذبہ وہ فرما برداری رہتا نہیں مگر قربان جائیں اعلی حضرت کے سبحان اللہ والی صاحب کا انتقال ہوا تو آپ جو حصہ جائیداد میں آپ کو ملا اس کے مالک تھے مگر والدہ ماجدہ سے آپ کی محبت ایسی تھی انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ آپ کی جائیداد کی پوری مالکہ آپ کی والدہ تھیں اعلی حضرت کی جس طرح چاہتی اس میں سے خرچ کرتی اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب بکس کی مذہبی کتابوں کی خریداری کی حاجت ہوتی اور بڑی رقم درکار ہوتی تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتے درخواست کرتے اپنی ضرورت ظاہر کرتے جب والدہ اجازت دیتی درخواست منظور ہوتی تو آپ پھر کتابیں منگواتے تھے یہ تھے میرے اعلی حضرت اتنے اعلی اور صاف تھے آپ میں کہ والدہ سے اتنی آپ کی محبت ہی. اتنے متیو فرما بردار تھے اور آج بھی ایسے سادت مند ہوں گے کہ جو اپنی تنخواہ اپنی آمدنی ماں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ایسے بھی ہوں گے ماں کو پوچھتے ہی نہیں آپ کے روم کے اندر آپ شادی شدہ ہو گئے آپ کے روم کے اندر کارپیٹ بچھا ہوا ہے ماں کے کمرے میں بچھا ہوا ہے باپ کے کمرے میں بچھا ہوا ہے آپ نے اپنے کمرے میں اے سی لگوا لیا ماں باپ کا جو کمرہ اس کا کیا حال ہے آپ نے اپنی اولاد کے لیے نئے جوڑے بنائے آپ نے اپنے بچوں کی امی کو نیا جوڑا لا کر دیا ماں کو دیا باپ کو پوچھا خاص تقریب ہے عید ہے شمراط ہیں خاص موقع آتے ہیں کیا ماں باپ کو ہم پوچھتے ہیں اور اعلی حضرت کے اعلیٰ او صاف ملاحظہ فرمائیے کہ آپ اپنی جائیداد کو سمجھے کہ اپنی والدہ کے سپرد کیا ہوا تھا مال آپ کا اور پوچھتے ماں, کے سا... ماں سے تھے کہ امی مجھے رقم چاہیے میں نے دینی کتابیں خریدنی ہے قربان جائیے الا حضرت کی کیا شان ہے مرحبا الا حضرت کے خلیفہ جمیل الرحمن رضوی اللہ حضرت کی شان میں لکھتے ہیں آئیے کچھ میں منقبت کے اشار بھی آپ کو سناتا ہوں آمبرو اے احمد دیرا خان قادری دری رہنمائی گمراہ احمد مدرضاخ خان قادری ہے عرب کے عالی موقع مدراخا سارا اور وہ تیرے مد خان مد رضا خان قادری اب رو موم آہ مد رضا خاں پادری تیر سد میں خودا چاہے تو پائیں گے گلا تیرے صدقے کے میں خدا چاہے تو پائیں گے غلام وہ باغے جینا کل ہو باغے جینا احمد رضا خان دری قادری اے میرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا اے میرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا, اچھا بنا صدقائیں اچھے میاں مدرزا کا دری مومنا احمد رضا کا دری دے مارک پاد ان کو قادری رزوی جمیل دے مبارک د کو رضوی جمیل جن کے مور میاں احمد رضا خان قادری اور مومینا احمد رضا صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد علی وبارک و و ایک مرتبہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے اپنے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کو گھر میں پڑھا رہے تھے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو بچوں کو خود پڑھاتے ہیں خود قرآن پڑھاتے ہیں خود دینی تعلیم دیتے ہیں خود نماز سکھاتے ہیں خود قرآن سکھاتے ہیں سکھائے گا وہی جس کو خود اتا ہوگا تو اعلی حضرت اپنے شہزادے حامد رضا خان آلہ حضرت کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں تو دو بیٹے دونوں مفتی اسلام بنے ایک حجرت اسلام حامد رضا خان یہ بھی مفتی اسلام ہے دوسرے مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علی رحمت الرحمن یہ بھی مفتی اسلام سبحان اللہ تو اعلی حضرت اپنے شہزادے کو گھر میں پڑھا رہے تھے آپ پچھلا سبق سنتے تھے اگلا سبق دیتے تھے پچھلا سبق سنا تو شہزادے کو یاد نہیں تھا آپ نے شہزادے کو سزا دی اور یاد رکھیے کہ اولاد کو سزا دی جا سکتی ہے مگر وحشیانہ نہیں کہ مار مار کے اس کو لال کر دیں ڈنڈے سے مار رہے تو پائپ سے مار رہے ہیں تار نہیں وہ ہلکی چپت کے ساتھ وہ مار دیا اور مطلب وہ تین ضربیں ہلکی جس سے نشان نہ پڑے اور چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے سر پر مارنا جائز نہیں ہے تو اعلی حضرت مفتی اسلام ہے وہ سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ سزا کس قدر جائز اور کس قدر جائز نہیں ہے بہرحال تو اعلی حضرت نے سرزنش فرمائی شہزادے کی اب اعلی حضرت کی والدہ ماجدہ ایک گوشے میں ایک کونے میں تشریف فرما تھی انہیں پتہ چل گیا اور آلہ حضرت کی والدہ اپنے پوتے سے بڑی محبت کرتی تھیں حامد رزا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ جلال میں آ گئے اور آ کر آلہ حضرت کی پشت پر دونوں ہاتھ سے مارا فرمایا میرے حامد کو مارتے ہو اب غور کیجیے اعلی حضرت کا ادب ماں کا احترام ناراض نہیں ہوئے آواز بلند نہیں کی غصے سے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں میرا بیٹا ہے میری اولاد ہے میں جو کروں نہیں آلہ حضرت آلہ حضرت آپ نے کھڑے ہو کر سر جھکا لیا ارض کی اما اور ماری اپنی والدہ کو ارض کر رہے ہیں اما اور ماری یہ سننے کے بعد آلہ حضرت کی والدہ نے وہ کمر پر ایک دو اور وہ اسراؤں مارا آلہ حضرت سر جھکا کر کھڑے رہے جب تک والدہ تشریف نہیں لے گئی آپ کھڑے رہے اس طرح اللہ اکبر پر اب جب وہ جلال امی جان کا چلا گیا تو بعد میں جب اس واقعے کا ذکر ہوتا تو آپ کے والدہ رونے لگ جاتی اور فرمایا کرتی میں نے اپنے فرما بردار بیٹے کو مارا میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے ایسے بیٹے کو مارا جو پٹنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا اللہ اکبر اعلی حضرت کی کیا شان اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے والدین کا مقام پہچان جائیں ماں کیا ہے باپ کیا ہے یہ ہماری جنت اور دوزخ ہیں ماں باپ کو راضی کریں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے ماں باپ کو ناراض کریں گے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے جیتے جی نہیں یہ مر بھی جائیں دنیا سے بھی چلے جائیں اب بھی ان کے حقوق ہیں اب بھی ان کے لیے سالے ثواب کرنا ہے اب بھی ان کی قبر پر حاضری دینی ہے. اب بھی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اب بھی گناہوں سے بچ کر ان کو رنجیدہ ہونے سے بچانا ہے اولاد کے اعمال ہر ہفتے ویکلی فور شدہ ماں یا باپ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اولاد کے اگر اعمال گناہوں بڑے ہوتے ہیں تو ماں اور باپ کو جو فوت ہو چکے ہوں ان کو رنج ہوتا ہے تو کیسی اولاد ہے جو مرنے کے بعد ماں مر گئی باپ مر گئے آپ بھی اس کو ایزا دیتے ہیں گناہ کر کر کے تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصیات عطا فرمائی ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ آپ والدین کے بڑے فرما بردار تھے اور سبحان اللہ آج جبکہ اعلی حضرت کے اعلیٰ اوصاف لے کر میں حاضر ہوا ہوں آج ہے اٹھارہ سفر المظفر اور دن میں سترہ سفر مظفر تھے اعلی حضرت کے صدقے میں سبحان اللہ آج ہم نے ام اختار امیر علیہ سنت کے والدہ ماجدہ کا عرص کیا آپ کا یوم منایا اور یہ مکتبت المدینہ نے ابتدائی حالات جو امیر علیہ سنت کے لکھے اس کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر ہے کہ مالدہ ماجدہ نے امیر علیہ سنت کی امی جان انہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت فرمائی کے متقی و پرہیزگار بنا دیا فرماتے امیر نے سنت کے بچپن میں بھی ہماری امی ہمیں نماز کے لیے اٹھایا کرتی تھیں یعنی نابالغی میں اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میری نماز قضا ہوئی ہو ماں کا کردار ایسا ہوتا ہے یہاں والدین کے لیے بھی مدنی پھولیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں ایسی تربیت کریں کہ جیتی جی بھی کام آئیں مرنے کے بعد بھی کام آئیں ایسی تربیت کریں کہ ان کو پتا چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے ایسی دینی تربیت کریں کہ ان کو پتا چلے کہ ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھا جائے تو مقبول حج کا سوا ملتا ہے ایسی تربیت کریں کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا جنازہ پڑائیں ایسی تربیت کریں کہ ہماری قبر پر آئیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائیں اولاد کی نیکی سے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والدین سے بڑی محبت کرتے تھے اور بہت اطاعت کرتے تھے اعلی حضرت کے گھر کے کچھ افراد وہ حج و زیارت مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو اعلی حضرت ان کو خود چھوڑنے کے لیے گئے اعلی حضرت کا ارادہ اس وقت حج اور زیارت کا نہیں تھا اعلی حضرت نے اپنی حیات پاک میں دو حج کیے اعلی حضرت فرض حج ادا کر چکے تھے اب جب گھر کے افراد کو اپنے شہزادے حامد رضا خان اور اپنے بھائی محمد رضا خان ان کو حج کے لیے چھوڑنے کے لیے جب گئے تو اعلی حضرت کو مدینہ یاد آ گئے. اور اپنا ہی لکھا ہوا کلام یاد آ گیا گزرے جس راہ سے وہ سیئ ہو کر رہ گئی ساری زمیں امب سارا ہو کر محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے زبارے مدینہ ہو کر تو حضرت کو مدینہ یاد آ گیا بے چین ہو گئے اور اب آپ نے امی سے اجازت لینی چاہیے کیونکہ یہ نفلی حج تھا اور یاد رکھیے نفلی حج کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے فرض حج کے لیے ضروری نہیں ہے نفلی حج کے لیے ضروری ہے اب اعلی حضرت نے والدہ سے اجازت لینی تھی اور سفر کرنے کو دل بھی چارہ تھا تو اعلی حضرت والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ چادر اوڑے آرام فرما رہی تھی اعلی حضرت فرماتے ملفظات اعلی حضرت مکتبت المدینہ نے شائع کی یہ کتاب آپ لیں پڑھیں اتنی پیاری علمی کتاب ہے سبحان اللہ اعلی حضرت کے سفر مدینہ کا بھی تذکرہ ہے اس کے اندر اور یہ ملفوظات اعلی حضرت جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی بڑی شان کے ساتھ بڑی آن کے ساتھ تخریج کے ساتھ تسلیل کے ساتھ فہرست کے ساتھ ہیڈنگز کے ساتھ یہ پڑھیں ہاں. آپ یہ مرتب کی اعلی حضرت کے شہزادے جو کہ مفتی ہیں مستفر اعضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس میں اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ میں والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوا چادر اوڑے والدہ ماجدہ آرام فرما رہی تھیں میں نے آنکھیں بند کر کے قدموں پر سر رکھ دیا اتنا بڑا مفتی اتنی بڑی ہستی اتنے لوگوں کے ہادی اور مرشید چودہویں صدی کے مجدد مگر ماں کے سامنے کتنی آرزی کر رہے ہیں کیسی نہیں کساری کر رہے ہیں کہ ماں کے قدموں پر سر رکھ رہے ہیں والدہ اٹھی فرمایا کیا ہے عرض کی مجھے حج کی اجازت دے دیجیے ماسی اجازت لے رہے ہیں مانے کا خدا حافظ اب اعلی حضرت فورن باہر آئے اور اسٹیشن پہنچے اور پھر وضو کر کے وہ چلے گئے اور والدہ آپ کی آپ سے کیسی محبت کرتی تھی آپ سے کیسی حسن عقیدت رکھتی تھیں ماں ہو تو ایسی تو بیٹا ہو تو ایسا کہ جب آپ نے وضو کیا سفرے مدینہ سے پہلے تو والدہ ماجدیا نے وہ وضو کا پانی پھینکنے نہیں دیا کہ یہ میرے شہزادے کا وضو کا پانی یہ آپ کی والدہ آپ سے اس قدر محبت کرتی تھی مطی و فرما بردار بھی ایسے ہی تھے سبحان اللہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے متیو فرما بردار تھے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھانا چھوڑ دیا کئی دن گزر گئے اللہ والوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ بغیر کھائے بھی کئی دن گزار لیتے ہیں کئی ہفتے کئی سال گزار دیں اللہ کی عطا سے تو آپ نے کئی دن سے کھانا کھانا چھوڑ دیا آپ کے والدین کریم ہیں یعنی والدہ اور والد خام میں تشریف لائے والدہ نے کچھ نہیں کہا والد صاحب نے فرمایا بیٹا تمہارے نہ کھانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے اتنا سننا تھا اعلی حضرت نے صبح ہی سے کھانا کھانا شروع کر دیا کیا باتیں ہے اعلی حضرت کی اور ماں باپ کا کتنا عدم کتنا احترام ہے کہ والدین فوت ہو گئے خواب میں بھی آ کر جو حکم دیتے ہیں اعلی حضرت مانتے ہیں اور کیسے ناخلف ہیں وہ کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو ماں باپ حیات ہیں اور وہ کہتے ہیں اور ماں باپ کی بات نہیں مانتے تنگ کرتے ہیں آوازیں بلند کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت تو کیا کرنی الٹا ان کی عیسا کا سبب بنتے ہیں اللہ کی پناہ الا حضرت کی شان دیکھیے فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں میں نے والد ماجد کو خواب میں دیکھا اعلی حضرت کے والد بھی مفتی تھے ان کو کہا جاتا ہے رئیس المتقلی آپ کا نام ہے نقی علی خان رحمت اللہ رہے. فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھے خواب میں فرمایا احمد رضا اب کی رمضان میں تمہیں بیماری ہوگی اور زیادہ ہوگی بیٹا روزے نہ چھوڑنا اعلیٰ ضرور فرماتے ہیں کہ یہاں بحمد اللہ تعالی جب سے روزے فرض ہوئے نہ کبھی سفر میں چھوڑے نہ مرض میں کسی حالت میں روزہ نہیں چھوڑا خیر رمضان شریف میں بیمار ہوا اور بہت بیمار ہوا مگر بحمد, بحمد اللہ تعالی روزے نہ چھوڑے اور دیکھیں اللہ والوں کی شان بھی پتہ چلی اعلی حضرت کے والد کا بھی مقام تھا کہ آپ نے پیش کی بتا دیا ان ایڈوانس بتا دیا خام میں آ کر کہ بیٹا رمضان آنے والا ہے تم بیمار ہو جاؤ گے رجب کے مہینے میں آ کر پہلے ہی فرما دیا اور آلہ حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہیں کیسے اعلی اوساف ہیں آپ کے کہ آپ نے بیماری کے باوجود روز اسکل وہ علم دن سے دوری کی بنا کہ بیٹا روزے نہ رکھنا بیمار ہو جائے گا اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو, تو پہلے ہی بہت کمزور ہے اور اللہ ا حضرت کا گھرانہ تو علماء کا اولیاء کا سلحہ کا اور مفتیوں کا گھرانہ ان کو تو پتا ہے بھائی میرا کالی سلات اسلام نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے روزہ رکھنے سے بیماری تھوڑی ہوتی ہے بھائی صحت یابی ملتی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں والد ماجد کو دیکھا ایک سواری ہے بہت اچھی اور اونچی والد نے کمر سے پکڑ کر سوار کیا فرمایا گیارہ درجے گیارہ درجے تک تو ہم نے پہنچا دیا آگے اللہ مالک ہے الا حضرت فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے مراد غلامی ہے سرکار غوثیت کی کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہم نے پہنچا دیا آگے اللہ مالک ہے تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی ہو اپنے والدین کریمین سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ والدین کے بہت ہی متیغ فرما بردار تھے اور والدین کے وسال کے بعد بھی جب والدین خواب میں آتے تو ان کا بھی حکم آپ مانا کرتے تھے مگر یاد رکھیے اگر ہم میں سے کسی کے والدین آ کر خواب میں کہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہے پھر تو ماننے میں حرج نہیں ہے اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر نہیں ماننا چاہیے خواب خواب ہوتا ہے ٹھیک ہے خواب کو حجت نہیں ہے ہمیں ایسے موقع پر علم اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے اہل سنت دعوت اسلامی کے الحمد پاکستان بھر میں کم و بیش بارہ مقامات پر ہیں باول مدینہ میں بھی ہیں حیدرآباد میں بھی ہیں الحمدللہ للہ سردار آباد فیصلہ آباد میں بھی مرکز لولیا لاہور میں بھی راولپنڈی میں بھی گلزار طیبہ سرگودا میں بھی اور اللہ نے چاہ تو مزید اور بھی قائم ہوں گے الحمد تو اللہ تعالی ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق قطار فرمائے آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے سمندری گمبت بہت پیارا رسالہ ہے والدین کی اہمیت کیا ہے امیر علیہ سنت نے اس میں لکھی. اہمیت لکھی ہے ماں باپ کی اس میں امیر علیہ سنت نے لکھا پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر آپ نے تیئیس تا پچیس اس میں نقل فرمائی آئیے میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ کنزلیمان جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اور اردو ترجمے میں نمبر ون ہے یہ ارشاد ہوتا ہے وہ بلولی دئیل کی بیروہ میں فل تقل فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّيٌّ أف وَلَا تَنْهَرُهُمَا وقل, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا ظُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ میں ری میں فینسی کم ترجمہ کند ایمان اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر وہ تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں ہوں اف نہ کہنا اور انہیں نہ چھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے آجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں یعنی بچپن میں مجھے پالا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں والدین کا مقام پتہ چل جائے اور ہم ان کا دل دکھانا چھوڑ دیں ادب کرنا سیکھ جائیں امیر سنت نصیحت فرماتے ہیں دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا ورنہ اس میں ہے خسارہ آپ کا تو ماں باپ کا ادب اور احترام جاننے کے لیے یہ رسالہ پڑھنے کا مشورہ دوں گا اور ماں باپ کہ غستاخیاں کوئی کرتا ہے بدنصیب تو اس کی دنیاوی اخروی کیا سزائیں ہیں یہ بھی اس کے اندر لکھی ہوں وہ ایک ماں باپ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا استقفی اللہ ایک بزرگ نے اس, کا, اس بدنصیب کا عذاب دیکھا کہ وہ گھدے کی طرح ہینکتا تھا قبر سے نکل کر کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا وہ. اور بھی اس طرح کے بہت سارے اس میں لکھے ہوں میں اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت کے اعلی اوصاف کے صدقے میں ہمارے اخلاق اچھے کر دے ہم نیک بن جائیں ظاہر بھی اچھا ہو جائے باطن بھی اچھا ہو جائے علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی نصیب ہو جائے کاش ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے اور ہم ماں باپ, ماں باپ کے ادب کرنے والے احترام کرنے والے بن جائیں جو اسلام بھائی مدنی محول سے وابستہ ہوتے ہیں الحمدللہ ماں باپ کا ادب و احترام جان لیتے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے پانچ بچے ہیں اور جو مدنی ماحول سے وابستہ ہے یہ چونکہ ماں باپ کا دب و احترام زیادہ کرتا ہے تو یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کی شفقت بھی اس پر زیادہ ہوتی اللہ اعلی حضرت کے صدقے میں ہماری مخصرت فرما دے آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ